تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے ذکر کی نگہبان میں دیا جب ذکر اس کے پاس اس کی نماز پڑھی کی جگہ جاتے اس کے پاس نہ پاتے کہا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بولے وہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے گنت دے